كتاب المفقود إذا غاب الرجل فلم يعرف له موزع ولا يعلم أحي, أحي هو أم ميت نصب القاضي من يحفظ ماله ويقوم عليه ويستوفيح حقوقه وينفق على زوجته وأولاده الصغار من ماله وَعْتَدْ وَعْتَدْ مفق مفقود وہ شخص ہے جس کا جو گم ہو گیا مولانا پتہ ہی نہیں چلتا کوئی خبر نہیں اس کی کہ زندہ ہے یا مر گیا ہے اس کے احکام بیان ہوں گے بھائی سمجھ میں آیا کوئی شخص ہے بھائی وہ گم ہو گیا پتہ ہی نہیں کوئی خبر وغیرہ کچھ نہیں کوئی رابطہ نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے بھائی اور اس کا حکم یاد رکھیے کہ یہ اپنے مال کے حق میں زندہ شمار ہوتا ہے اور دوسروں کے اعتبار سے یہ مردہ شمار ہوگا بھائی اپنے مال کے حق میں اسے کیا شمار کیا جائے گا زندہ اور دوسروں کے مال کے اعتبار سے اسے کیا شمار کیا جائے گا مردہ اپنے مال میں زندہ شمار ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس کا مال اب وارثوں میں تقسیم نہیں ہوگا یوں سمجھا جائے گا یہ زندہ ہے اور جب انسان زندہ ہو تو اس کا مال اس کے وارثوں کو ملتا ہے بھائی نہیں ملتا لہذا یہ زندہ شمار ہوگا اس کا مال اس کے وارثوں میں تقسیم نہیں ہوگا بھائی اور دوسروں کے مال میں یہ مردہ شمار ہوگا کیا معنی؟ معنی یہ اگر اس کے عزیزوں میں سے اس کے رشتہ داروں میں سے کوئی ایسا شخص مرتا ہے کہ جس کا یہ وارث بنتا ہو کیا بنتا ہو आ, وارث بنتا ہے تو ایسا کوئی آدمی اگر مر گیا تو اس کی وراثت میں سے اس کا حصہ نہیں ہوگا یو سمجھیں گے یہ اس سے پہلے ہی مر چکا یہ اس سے پہلے ہی بھائی وراثت تو اس کو ملتی ہے جو کسی کے مرتے وقت زندہ ہے جو پہلے سے مر چکا ہے اسے کوئی وراثت ملتی ہے بھائی نہیں بھائی ایک آدمی ہے وہ جب مرے گا تو اس کے جو بیٹے زندہ ہیں ان کو ان کا حصہ ملے گا ایک بیٹا اس کی زندگی میں ہی مر چکا ہے اس کی وراثت میں حصہ نہیں ملے گا کیونکہ موت کے وقت وہ زندہ نہیں بھائی ضابطہ سمجھ میں آیا سب کو بھائی کہ مفقود کا کیا حکم ہے اپنے مال کے لیے تو وہ زندہ شمار ہوگا لہذا اس کا مال اس کے وارثوں میں تقسیم نہیں کیا جائے گا یوں سمجھیں گے ابھی بھی زندہ ہے اور دوسروں کے مال میں یہ کیا شمار ہوگا مردہ دوسروں کے حق میں یہ مردہ شمار ہے لہذا اس کے کوئی قریبی رشتہ داروں میں سے کوئی ایسا شخص مرتا ہے کہ اگر یہ موجود ہوتا تو اس کا وارث بنتا اس کو بھی کچھ نہ کچھ حصہ ملتا لیکن اب یہ چونکہ گم ہے کوئی خبر نہیں کچھ پتہ نہیں تو اسے کیا شمار کریں گے مردہ لہذا اس کی وراثت باقی وارثوں میں تو تقسیم ہو جائے گی اسے اس کا کوئی حصہ نہیں ملے گا بھائی کہتے ہیں اذا غاب الرجل فلم يعرف له موضع ولا يعلم احی هو ام میتن جب کوئی شخص غائب ہو جائے پس نہ معلوم ہو اس کی کوئی جگہ اور نہ یہ علم ہو کہ وہ زندہ ہے یا مردہ ہے کوئی خبر ہی نہیں کچھ پتہ ہی نہیں نص بالقاضي من يحفظ ماله تو قاضی قائم کرے گا کسی ایسے شخص کو جو حفاظت کرے اس کے مال کی وہ عَلَيْهِ ہی اور اس پر کیا ہو قائم ہو اس مال پر یعنی اس مال کا انتظام وغیرہ کرے بھائی وہی حُقُوقَهُ کا اور اس کے حقوق کو وصول کرے بھائی اس کے کوئی قرضے وغیرہ ہیں کسی پر تو کیا کرے ان کو وصول کرے قاضی کوئی ایسا شخص قائم کرے گا وہ اس کے قرضے وغیرہ اس کے حقوق وصول کرے وہ عَلَى زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ ہی وہ اولادی ہی اور خرچ کرے گا اس کی بیوی پر بھی اور اس کی جو چھوٹی اولاد ہے ان پر بھی خرچ کرے گا ممالی ہی اس مفقود کے معلومے سے ولاف فر رکھو بین بین امراطی اچھا بھائی یہ تو غائب ہو گیا پتہ ہی نہیں چل رہا ایک سال گزر گیا دو گزر گئے تین گزر گئے بالکل کچھ خبر نہیں ہے زندہ ہے مردہ ہے کدھر چلا گیا زمین کھا گیا آسمان نکل گیا تو کیا اب اس کی بیوی اور اس کے درمیان جدائی کا حکم کر دیا جائے گا خامد کے مرنے کے بعد کیا ہوتی ہے بیوی گزارتی ہے اور پھر اس کے بعد جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے تو کیا اس کی بیوی بھی بی ہو شمار ہوگی وہ کہیں نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی تو یاد رکھیے بھائی ہند الحناف بھائی انتظار کرے گی وہ عورت اس کے اور خاون کے بیچ جدا ہی نہیں ہے سمجھا یہ اس پر اللہ کی طرف سے آزمائش آئی ہے تو اب وہ انتظار کرتی رہے گی کہ شاید وہ آ جائے شاید وہ آ جائے بھائی یہاں تک کہ وہ نوے سال اس خامند کی عمر ہو جائے بھائی اتنی مدت گزر جائے کہ کیا کہا کہ خامند کی عمر اس وقت کتنی ہو جائے؟, جو جائے, جو جائے, جو جائے نوے سال ہو جائے جس جب نوے سال ہو جائے گی خامن کی عمر تو اب حکم لگائیں گے ہم اس کی موت کا کہ اب یقیناً کیا ہے خامن مر چکا ہوگا اور پھر جب حکم لگا دیا اب بی بی وہ عزت گزارے گی خامن کے مرنے پر جو عزت گزارتی ہے اور پھر اس کے بعد اگر وہ اس قابل ہے کہ شادی کرے تو پھر وہ شادی آگے نکاح وغیرہ کر سکتی ہے اس سے پہلے نہیں صورت سمجھ میں آ ہاں البتہ صاحب قدوری ذکر کریں گے ایک سو بیس سال ہو جائے خاون کی عمر بھئی تو کئی اقوال ہیں ایک سو بیس بھی ہے سو کا قول بھی ہے نوے والے قول پر فتوا ہے لیکن آج کل علماء فتوا دیتے ہیں مولانا امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب پر بھائی لکھنؤ تو کب تک انتظار کرے جب خامند کی عمر کتنی ہو جائے نوے سال خاند کی عمر لیکن اب فتوا دیتے ہیں احناف امام مالک کے مذہب پر بھی فتوا دے دیتے ہیں بھائی امام مالک رحمت اللہ کے نزدیک چار سال انتظار کرے بھائی اور چار سال کے بعد کیا کر لے خاون کی موت کا حکم لگا دیا جائے پھر بیوی عزت گزارے اور اس کے بعد جہاں کہیں چاہے نکاح کرنا نکاح کر سکتی ہے بھائی مسئلہ سب کو سمجھ میں آگیا اچھی طرح تو کہتے ہیں ولا یو فرق نہ تو تفریق نہیں کروائی جائے گی جدائی نہیں کروائی جائے گی اس کے بیچ اور اس کی بیوی کے درمیان فیضا تم می اتوائی شروع پر جب پورے ہو جائیں اس کے ایک سو بیس سال می یوم اس دن سے جس دن کے وہ پیدا ہوا تھا حکم نہ بھی موتی ہی تو ہم حکم لگا دیں گے اس کی موت کا وہ تدت اور عزت گزارے گی اس کی بیوی اب موت کا حکم لگایا تو اب اس کا مال بھی بطور ہے وراست اس کے وارثوں میں تقسیم ہوگا مولانا صورت سمجھ میں آ رہی ہے تو کہتے ہیں وہ تد عمر گزارے گی اس کی بیوی و خوشی مالو ہو بے نہ وراثتی تقسیم کیا جائے گا اس کے مال کو اس کے ان ورثہ کے درمیان جو موجود ہیں اس وقت جو ورثا اس وقت زندہ موجود ہیں وہ صرف وارث بنیں گے جو اس سے پہلے مر چکے ہیں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا بھائی کیونکہ زندگی میں جو مر جائے اس کا حصہ نہیں ہوتا بھائی مرتے وقت دیکھا جاتا ہے کون کون زندہ ہے بھائی تو اس کے جو ورثہ جب ہم نے موت کا حکم لگایا اب دیکھا جائے گا اس کے جو ورثہ موجود ہیں ان میں اس کے مال ان کے حصے کے بقا تقسیم ہوگا شعیح اور جو کوئی مر گیا ان میں سے اس کے وارثوں میں سے اس سے پہلے ہی لم مین ہُوشی آ وہ اس وارث نہیں بطور وراثت کے نہیں پائے گا اس مفقود سے شعیب کوئی بھی چیز بھائی اسے کچھ بھی نہیں ملے گا ایک سے بھی جو کہ مر گیا ہو اس کی گم ہونے کی حالت میں حکم نہیں لگایا تھا اس, اس دوران کوئی, وارث کوئی اس کا کوئی قریبی عزیز مر گیا ہے تو یہ اس کا وارث نہیں بنے گا بلکہ اس کو اس کے حق میں کیا شمار کیا جائے گا مردہ شمار کیا جائے گا بھائی شروع میں میں نے بتلا دیا بھائی مسائل سمجھ میں آ گئے بھائی کتاب الباق کتاب الباق ایباخ کا معنی ہے بھائی بھاگ جانا بھاگ جانا کسی کا کوئی غلام بھاگ جائے بھائی غلام بھاگ گیا یا باندی بھاگ گئی اس کو کہ بھاگنے کو کیا کہتے ہیں ایبا اور یہ جو بھاگا ہوا غلام یا باندی ہیں یہ آبک کہلائیں گے آبک سمجھ میں بھگوڑا غلام بھائی بھگوڑا اور دے بھائی کہتے ہما یاد رکھیے کسی کا کوئی غلام بھاگ جائے اور کوئی دوسرا شخص اسے پکڑ کر مالک کے پاس لے کر آئے تو اسے اس کی محنت کا عوض دیا جائے گا شریعت اسلامی میں اس کو اس کی محنت کا عوض دیا جائے گا اب کتنا ایوز دیا جائے گا کہتے ہیں اگر تین دن یا اس سے زیادہ کی مسافت سے پکڑ کر لایا ہے تو پھر اس صورت میں چالیس درہم ملیں گے اور اگر اس سے کم لایا ہے تو اسی کے بقدر اس جو پیسوں میں بھی اسی کے بقدر کمی ہوگی بھائی تو شریعت نے تین دن یہ زیادہ مسافت سے کسی غلام کو پکڑ کر لاتا ہے اس کے لیے اس کا محنت کا عوض مقرر کیا ہے اور وہ کتنا ہے چالیس درہم ہے بھائی چالیس درہم ہے, ہے تو یہ حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے مولانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ اس لیے تاکہ ترغیب ہو مالانا اگر کچھ بھی نہیں ملے گا تو کسی کو تو پرواہ نہیں ہوگی بھائی اتنی دور سے کوئی محنت کر کے کسی کے لیے اس کا غلام لے کر آئے گا مم. نہیں تو بطور ترغیب کے اور چالیس دیر بڑی رقم بھائی ہوتی ہے بھر. سمجھ میں آیا بھائی چالیس درہم بڑی رقم تاکہ تو حدیث میں چالیس درہم کا ذکر آئے تاکہ ترغیب ہو جائے پھر ترغیب ہوگی کسی کو کوئی ایسے غلام کا پتہ لگے گا وہ اسے پکڑ کر پھر مالک تک پہنچائے گا بھائی کہ مجھے پھر پیسے ملیں گے اور اس طرح مالک کی بھی رعایت ہو گئی بھائی مالک کا مال بھی ہلاک ہونے سے بچ گیا ورنہ تو غلام ضائع ہو گیا تھا بھائی اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا بھائی تو مالک کی بھی رعایت ہو گئی اور پکڑ کر لانے والے کو بھی اس کا حق مل گیا بھائی تو کہتے ہیں اب کوئی مملوک کوئی غلام یا باندھی نے اس سلاثتی ایامن فسائدہ تین دن یا اس سے زیادہ کی مسافت سے فلاح ہی جو لہو تو اس لانے والے پر اس مالک کے اوپر جو لہو اس کا جول ہے بھائی اس کی وہ مزدوری کہہ لیں یا وہ اس کی محنت کا اس کو جعل کہتے ہیں جعل بھائی اس پر اس کی مزدوری ہے وہ ہوا اربا در اور وہ کتنا ہے چالیس درہم ہے وہ ردا من ذالی کا فبی خیسابی اور اگر اس کو واپس کیا اس سے کمپ سے تو فبیحسابی تو اسی کے حساب سے ہوگا جتنا کم مسافت سے لایا ہے تو اسی کے بقدر کمی ہوگی کے اندر بھائی وہاں اچھا بھائی چال کتنا آیا حدیث میں بھائی چالیس درہم اب ایک شخص غلام کو پکڑ کر لایا اور فرض کریں اس کی قیمت چالیس درہم سے بھی کم ہے چالیس سے بھی کم تو بھائی اب اگر مالک پر چالیس درہم آ جائیں تو اس کو جو غلام ملا مثلا وہ تو ہے تیس درہم کا اور اس کو دینے کتنے پڑ رہے ہیں چالیس پڑ رہے ہیں تو مالک کی کوئی رعایت ہوئی نہیں بھائی پہلے اس کا تیس کا نقصان تھا اب کتنے کا ہو گیا چالیس تو ایسی اگر صورت پیش آ جائے تو کہتے ہیں غلام کی جو قیمت ہوگی اس سے ایک درہم کم جول ہوگا بھائی مسلم غلام کتنے دیر ہم کا تھا تیس دیر तो کا تو मिलेगा کتنا ملے گا اسے انتیس जाएंगे तो دے دیے جائیں گے تو مالک کو اس کا غلام مل گیا تیس देने पड़े کا اور انتیس तो फिर اسے دینے پڑے لانے والے کو تو پھر بھی ایک गया मालिक کا فائدہ ہو گیا یا نہیں ہو گیا مالک کو ایک دن ہم کا فائدہ ہو گیا بھائی. تو دونوں کی ہو گئی تو کہتے ہیں وہ کانت قیمت اور اگر اس غلام کی قیمت اس مملوک کی قیمت جو ہے چالیس درہم سے کم تھی تو خوشی الہو کی قیمت ہی اللہ تو فیصلہ کر دیا جائے گا اس لانے والے کے لیے اس غلام کی قیمت کا اللہ در مگر ایک درہم یعنی ایک درہم کم اس کی قیمت پر اس کا فیصلہ کر دیا جائے گا وَإِنْ عَبِقَ مِنَ الَّذِي رَدَّهُ عَلَيْهُ جُعْلَ لَهُ بھائی وہ جو لانے والا تھا اس سے بھی غلام بھاگ گیا وہ لے آیا بیچارہ لیکن ابھی آقا کے حوالے نہیں کیا تھا کہ اس سے بھاگ گیا یا اس نے وہیں پر ابھی پکڑا ہی تھا اپنے علاقے میں کہ پھر اس سے بھی نکل کر بھاگ گیا تو کہتے ہیں بھائی یہ غلام اس کے پاس بطور امانت کے تھا لہذا اگر اس سے بھی بھاگ جائے تو اس پر کوئی زمان وغیرہ نہیں لیکن پھر اس صورت میں اسے اس کا جول بھی نہیں ملے گا وہ مزدوری یا محنت بھی نہیں ملے گی اسے بھائی اس لیے کہ آقا تک غلام پہنچا ہی نہیں سکا اگر پہنچاتا تو پھر وہ ملتا بھائی یہ مانا بھائی ان ابھی کمین اللہ رد اگر غلام بھاگ گیا اس شخص سے بھی جس نے اس جو اسے واپس کر رہا ہے فلا شی علی تو اس پر کوئی چیز نہیں یعنی کوئی زمان نہیں آئے گا ولا جول اور اس کے لیے جول بھی نہیں ہے ویم بغی اور یہ بھی یاد رکھیں بھائی جب غلام کسی نے ایسا پکڑا تو اس بات پر گواہ بنا لے بھائی کہ بھئی یہ غلام میں کس لیے پکڑ رہا ہوں تاکہ آقا کو پر کیا کروں اسے واپس کر دوں تاکہ کل کوئی آقا یا کوئی یہ نہ کہے کہ تم نے تو کیا کیا تھا اپنے لیے پکڑا تھا اس کو خود اس پر قبضہ کرنا چاہتے تھے تو گواہ بنا لے بھائی وہی امبغیر اور مناسب ہے کہ وہ گواہ بنا لے جب اس کو پکڑے گواہ بنا لے کس بات پکڑ رہا ہے وہ کسی کے پاس رہن رکھوایا ہوا تھا مالک نے میرا غلام تھا میں نے آپ کا کچھ دین دینا ہے تو آپ نے میرا غلام اپنے پاس بطور رہن کے رکھ لیا تو وہ آپ ہوئے مرتہین بھائی آپ کے پاس سے میرا وہ غلام بھاگ گیا میرا وہ غلام بھاگ گیا تو یاد رکھیے اس صورت میں وہ جول آئے گا وہ مرتہین پر آئے گا بھائی مالک پر نہیں آئے گا کس پر آئے گا مرتحین پر بھائی اس لیے کہ مرتہین کے پاس اگر رہن حالات ہو جائے تو اس پر زمان آتا ہے یا نہیں آتا بھائی دین اور وہ رہن کی قیمت میں سے جو عقل ہو وہ اس پر کیا ہوا کرتا ہے بطور زمان کیا آیا کرتا ہے لیکن تو یہاں پر جب اس کو غلام واپس آ گیا تو اس کا دین بچ گیا مولانا لہذا اب یہاں پر جول بھی کس پر آئے گا مرتہین پر آئے گا بھائی تو کہتے ہیں فنکان البد العابق رحن فل جو مرتحین پس اگر وہ آبد عابق وہ جو بھگوڑا غلام تھا وہ رحن تھا فل جو مرتحین تو وہ مزدوری بھی کس پر ہے مرتح پر ہے کتاب احیاء المواد کہتے ہیں یاد رکھ غیر آباد زمین کو بھائی آباد زمین بنجر زمین غیر آباد اور بنجر زمین اسے کیا کہتے ہیں مواد کہتے ہیں اور احیاء کا معنی ہے یہاں آباد کرنا بھائی آباد کرنا تو غیر آباد اور بنجر زمین کو آباد کرنا کیا مانا آباد کرنا یعنی اسے کاشت کے قابل بنا دینا کہ اس پر کیا ہو سکے جا سکے فصل کاشت کی جا سکے بھائی بھائی فصل ویسے تو نہیں کاشت ہوتی زمین کو تیار کرنا پڑتا ہے بھائی باقاعدہ بھائی تو ہر زمین پر فصل کاشت ہوتی ہے بھائی ہر زمین پر نہیں ہوتی بھائی بلکہ بڑی محنت کے بعد دلا کے جا کر ایک زمین فصل وغیرہ کے لیے کوئی زمین فصل وغیرہ کے قابل ہو جاتی ہے اور پھر ہاں ایک دفعہ تیار ہو گئی اب وہ اس پر آپ ہر سال کاش کرتے رہے اطمینان سے بھائی لیکن پہلی دفعہ اس کو تیار کرنا پڑتا ہے اب کوئی شخص بھائی کوئی بنجر زمین پڑی تھی اسے آباد کرتا ہے یعنی قابل کاشت بناتا ہے بھائی اسے پتھر وغیرہ دور کرتا ہے کانٹے ختم کرتا ہے زمین کو نرم کرتا ہے بھائی ہموار کرتا ہے برابر کرتا ہے تو کیا اس غیر آباد بنجر زمین کو آباد کرنے سے کوئی مالک بن جاتا ہے یا مالک نہیں بنتا بھائی زمین تھی اس کا کوئی مالک نہیں تھا بھائی تو زمین تھی کوئی اس کا مالک نہیں تھا کوئی شخص کیا اسے آباد کرتا ہے کاش کے قابل بنا دیتا ہے تو کیا اس کا مالک بن جائے گا یا مالک نہیں بنے گا یاد رکھیے امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک تین شرائط کے ساتھ وہ اس کا مالک بن جائے گا بھائی تین شرائط ہیں بھائی شرط اول یہ ہے کہ اس زمین کا کوئی مالک نہ ہو بھائی اگر پہلے سے کوئی مالک ہے اور بنجر پڑی ہے پھر کوئی آباد بھی کر لے اس کا مالک نہیں بنے گا بھائی پہلی شرط کیا ہوئی <سؤال> کہ کوئی اس کا مالک نہ ہو گئی دوسری شرط یہ ہے کہ بستی سے دور ہو مانا دوسری شرط یہ ہے کہ بستی سے کہ بستی سے دور ہو گئی اتنی دور ہو کہ بستی کے آخری کنارے پر کھڑا ہو کر کوئی شخص اونچی آواز سے آواز دے بھئی اونچی آواز دے کوئی تو وہاں تک آواز نہ پہنچتی ہو بھائی وہاں تک آواز نہ پہنچتی ہو جب کہ بستی سے دور ہونا ضروری ہے لیکن فتوا امام محمد رحم اللہ کے قول پر ہے یہاں بستی سے دور امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ بستی والوں کے مشترکہ نفع کے لیے نہ ہو ہوگئی زمین بھئی بستی کے ارد گرد کچھ جگہ ہوتی ہے سارے لوگ اس سے نفع اٹھاتے ہیں سمجھ میں آیا بھائی وہاں جانور ان کے چرتے ہیں اور جانور چرتے ہیں اپنی کھیتیاں وغیرہ لا کر وہاں کاٹ کر ڈالتے ہیں اسی طرح بھائی سمجھ میں آیا بچے وغیرہ ان کے کھیلتے ہیں تو یہ ساری زمین ساری بستی والوں کی مشترکہ ہوتی ہے تو یہ قریب کی جگہ ہو یا بستی والوں کے مشترکہ نفے کی جگہ ہو تو اسے کوئی آباد کر لے تو اس کا مالک نہیں بنے گا یہ تمام بستی والوں کی مشترکہ ہے لہذا بستی سے دور ہونی چاہیے یا یوں کہیں بستی والوں کے مشترکہ نفے کے لیے نہ ہو گئی اب اگر ذرا دور بھی ہے لیکن آواز تو وہاں نہیں پہنچتی لیکن بستی والوں کے مشترکہ نفے کے لیے ہے وہ جگہ بستی والے کیا کرتے ہیں کھیتیاں کاٹ کر وہاں ڈالتے ہیں اپنی بھائی تو پھر اس صورت میں اس کا بھی مالک نہیں بن سکتا بھائی اور تیسری شرط یہ ہے امام صاحب کے نزدیک کہ حاکم وقت کی بھی اجازت ہو گئی حاکم وقت کی بھی اجازت ہو گئی بادشاہ کی بادشاہ کی طرف سے بھی اجازت ہو ضروری ہے بھائی ورنہ تو مولانا قتل و قتال کا ایک دروازہ کھل جائے گا اور مملکت کے کاموں کے لیے زمین تنگ پڑ جائے گی جس کا جی چاہے گا جہاں زمین منظر نذرائی محنت کر کے اسے تیار کیا اور اس کا مالک بن کر بیٹھ گیا تو مملکت کے کاموں کے لیے جگہ تنگ پڑ جائے گی لہذا امام صاحب کے نزدیک بادشاہ وقت کی اجازت بھی ضروری ہے چنانچہ آپ کو یہ تینوں شرائط پوری ہو جاتی ہیں ایک زمین ہے اور اس کا کوئی مالک بھی نہیں ہے اور بستی سے دور ہے اور بستی والوں کے مشترکہ نفع کے لیے نہیں ہے اور بادشاہ کی اجازت سے کوئی شخص اسے قابل کاشت بنا دیتا ہے اسے آباد کر لیتا ہے تو وہ کیا بن جائے گا اس کا مالک بن جائے گا بھائی سورج سمجھ میں آ گئی بھائی کتاب و اخیا یہ کتاب ہے مولانا غیرآباد زمین کو آباد کرنے کے بیان میں المواد مالا مین ال <تصفيق> پہلے تعریف کر رہے ہیں مواد کہتے کس کو ہیں بھائی کہتے ہیں مواد مالا یون تفاع بی مین الواد وہ ہے کہ جس سے نفع نہ اٹھایا جا سکے مین زمین میں سے بھائی بنجر زمین ہے اس کا کوئی فائدہ ہے نہیں اس لیے اسے مواد کہتے ہیں تو تو جیسے مردے سے کوئی کوئی نفع نہیں ہے اسی طرح اس کا نام بھی اسی کی موت سے مواد رکھ دیا بھائی تو کہتے ہیں المواتی مواد وہ ہے جس سے کوئی نفع نہ اٹھایا جا سکے زمین میں سے علما بوجہ پانی کے اس سے منقطع ہو جانے کی وجہ سے بھائی پانی کسی زمانے میں آتا ہوگا یہاں لیکن اب پانی کی وہاں کوئی صورت نہیں ہے لہذا یہ بنجر ہو گئی پانی کٹ گیا اس کا اول غالبا لے ہی پانی کے اس پر غلبے کی وجہ سے بھائی کسی زمانے پہ اس پر کیا ہوا تھا پانی غالب آ گیا تھا تو پھر جس کی وجہ سے اس کا نفع کیا ہو گیا ختم بھائی ختم او ما اشبا کا یا اس کے مشابه کوئی چیز میم ما ان چیزوں میں سے یمنع اس جو زراعت کو روک دے یعنی جس کی وجہ سے زراعت نہ کی جا سکے سمجھ رہے ہیں بعض زمینوں میں مثلاً آپ دیکھتے ہیں بھائی سیم بھائی یہ پانی غالب آیا یوں کہیں پانی غالب آنے کا یا یہ معنی کر لیں سیم ہوتا ہے بعض زمینوں میں بھائی سیم بھائی بعض زمینوں میں وہ نمک زیادہ ہوتا ہے سیم و تھور بھائی آپ نے کبھی دیکھا ہو سفر کرتے ہوئے زمینوں پر سفید سفید چیز پھیلی ہوئی نظر آتی ہے بھائی اسے سیم و تھور کہتے ہیں بھائی نمک اور پانی کا غلبہ ہو جاتا ہے زمین پر پھر وہ قابل کاشت نہیں رہتی بھائی ما کان مینہا آدی لا مالک لہو پس اس میں سے جو زمین پرانی خراب تھی لا مالک لہو کہ اس کا کوئی مالک نہیں ہے بھائی قدیم خرآن عاد آدی قوم عاد کی طرح منسوب ہے آدی کیا معنی؟ جو قوم عاد کی طرح منسوب ہو بھائی چونکہ قوم عاد بھی قدیم زمانے میں گزری ہے تو جو پرانی خراب بنجر پڑی ہوئی ہے اس کو کیا کہہ دیتے ہیں عادی بھائی کان کانہا عادی اللہ مالک الحس میں سے اس میں سے جو قدیم خراب پڑی ہے اس کا کوئی مالک نہیں ہے اوقان اسلام اور یا قدیم خراب تو نہیں پڑی اسلام میں بھی اس کا کوئی مملوک یہ مملوک تھی کوئی کوئی نہ کوئی اس لہو مالک تھا. لیکن لا له مالکم ہی. پتہ نہیں چلتا اس کے کسی معین مالک کا بھائی کس کا مالک کون ہے بھائی بڑے عرصے سے ایسے ہی پڑی ہوئی ہے وہ ہوا بعیدم مین القریتی اور وہ بستی سے بھی دور ہو بے اس طور پر انسان کے جب کھڑا ہو جائے کوئی انسان بستی کے آخری کنارے پر عامر کہتے ہیں آبادی آبادی اکثر کہتے ہیں آخری کنارہ جب کھڑا ہو جائے کوئی انسان آبادی کے آخری کنارے پر فسا خاصے یعنی بلند آواز دے سو تو اس زمین میں آواز سنائی نہ دے فہ مواد یہ زمین کیا ہے مواد ہے من احب از نیل امام ملا ہو جس نے اس کو زندہ کیا یعنی آباد کر دیا امام یعنی حاکم ہاکم وقت بادشاہ جو ہے بادشاہ کی اجازت سے مالا کا تو وہ اس کا کیا بن جائے گا مالک بن جائے گا ان احو بھی گئے ازن ہی لم یم لکھوئندہ ابھی حنی اللہ اور اگر اس نے اس کو آباد کیا ہے بادشاہ کی اجازت کے بغیر تو وہ اس کا مالک نہیں بنے گا امام اعظم خنیفہ رحم اللہ کے نزدیک وک رحم یم لکھو اور صاحب رحم اللہ فرماتے ہیں کہ مالک بن جائے گا صاحب کے نزدیک بادشاہ کی اجازت کی ضرورت نہیں امام صاحب کیا فرماتے یعنی بادشاہ کی اجازت ضروری ہے وہ یم لکھو ذم اخیا اکما المسلم اور ذمی بھی اس کا مالک بن جائے گا اس کو آباد کرنے سے جیسے کہ مسلمان اس کا مالک بن جاتا ہے مسلمان اور ذمی برابر والا مولانا مسلمان آباد کرے تو مسلمان مالک بن جائے گا ذمی آباد کرے تو ذمی مالک بن جائے گا بھائی لیکن یاد رکھیے ذمی کے اندر بھائی بادشاہ وقت کی اجازت بال فاق ضروری ہے مسلمان کے اندر تو صاحب کیا فرماتے ہیں کہ بادشاہ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے لیکن ذمی میں وہ بھی فرماتے ہیں کہ بادشاہ کی اجازت ضروری ہے بھائی حجر اور جس نے تحجیر کی زمین کی بھائی بھائی بادشاہ نے ایک شخص کو اجازت دے دی کہ یہ زمین تم کیا کر سکتے ہو آباد کر سکتے ہو بھائی اس نے نشان لگا دیے زمین پر وہی کہ یہاں سے یہاں تک اور وہ ساری جو بادشاہ نے جتنی اس کو دی تھی اس کے سارے کناروں پر اس نے پتھر لگا دیے مولانا اس کو کہتے ہیں تحجیر کیا کہتے ہیں حجر پتھر کو کہتے ہیں تو یہاں پتھر لگا دیے اس نے علامتیں لگا دی لیکن ضروری نہیں کہ پتھر ہی لگائے جائیں کوئی بھی چیز بطور علامت کے لگا دی جائے یہ تحجیر کہلاتی ہے موسم دہاد میں کیا کرتے ہیں بھائی شاخیں وغیرہ کاٹ کر وہ زمین کے کناروں پر وہاں مٹی میں دبا کر لگا دیتے ہیں زمین کے چاروں طرف حد بندی جیسے ہو جاتی ہے پتہ لگتا ہے یہاں سے یہاں تک ٹکڑا ہے زمین کا بھائی تو کانٹے وغیرہ لگا دیے یا شاخ لگا دی یا پتھر لگا دیے جو بھی چیز کی یا والا نا سمجھ کوئی علامت وغیرہ جو بھی اس طرح کوئی لگا دی اس کو تحکیر کہتے ہیں اب ایک آدمی کو بادشاہ نے زمین دی اس نے اجازت دی کہ میں اسے آباد کروں گا بادشاہ نے اجازت دے دی اس نے اس پر کیا کیے پتھر لگا دیے بھائی علامتیں لگا دی لیکن تین سال گزر گئے اس نے اس کو آباد نہیں کیا بھئی تو کہتے ہیں بھائی تہذیب سے صرف کوئی مالک نہیں بنا کرتا تین سال کی مدت بھی گزر گئی جس میں وہ اس کو آباد کر سکتا تھا لیکن اس نے آباد نہیں کیا چنانچہ بادشاہ اسے زمین لے لے گا اور کسی اور کے حوالے کر دے گا تاکہ وہ اس کو آباد کرے اس سمجھ میں آئے تاکہ مملکت کا اور مسلمانوں کا فائدہ ہو گئی اس لیے کہ زمین بیکار پڑی ہے کوئی اسے کاشت کرے گا کاشت کے قابل بنا دے گا تو اس سے پھر وہ عشر وغیرہ حاصل ہوگا غربا کے لیے مسلمانوں کے لیے یا خراج وغیرہ وصول ہوگا تو اب یہ ویسے ہی پڑی ہوئی ہے تین سال گزر گئے اس سے لے لی جائے گی بھائی کہتے ہیں ومن حجر اور جس نے علاماتیں لگا دیں زمین پر تحجیر کی زمین پر ولم یعمریھا ثلاث سنین اور اسے آباد نہیں کی تین سال تک اخذہ الامام امین ہو تو امام اس سے وہ لے لے گا و دفعھا الى غیرہ اور اس کے علاوہ کو کو دے دے گا ولا يجوز احیاء ما قرب من العامری اور جائز میں یہ آباد کرنا اس زمین کو جو آبادی کے قریب ہے و یتْرَكُ مَرْعًا لِأَهْلِ الْقَرْيَةِ وَمَطْرَحًا لِحَصَائِدِهِم اور اس کو چھوڑ دیا جائے گا بطور چراگاہ کے مرعا کہتے ہیں چراگاہ کو مرعا اس کو چھوڑ دیا جائے گا بطور چراگاہ کے لیے اهل القريه بستی والوں کے لیے و مَطْرَحًا لِحَصَائِدِهِم مطرح ہوتا ہے کی جگہ بھائی حصائد جگہ کے طور پر اسے چھوڑ دیا جائے گا من یتین فلاح ما چلیے بس